جیسے کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کی پر اظہار حیرت کرتے ہوئے فرمایا انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس قرآن سے ایراض کر رہے ہیں جس میں ان کے لیے عبرت و نصیحت ہے اور قرآن سننے سے اس طرح بدکتے ہیں جیسے خوف زدہ گدھے جو جنگل میں شیروں کو دیکھ کر مارے خوف و دہشت کے بے تحاشا دوڑنے لگتے ہیں اور انہیں کہیں قرار نہیں ملتا